ثم دنا فكان قاب قوسين أو فأوحى إلى عبده ما أوحى ما, ما اللہ واقعہ معاج اور اسرا گزشتہ جمعے میں ارض کیا تھا کہ یہ اس سفر کے دو حصے ہیں ایک زمینی اور ایک آسمانی تو جو زمینی حصہ ہے وہ اسرا کہلاتا ہے جس میں آپ الحمد للہ جہان جل شاہوں نے فرمایا اپنے اپنے بندے کے بارے میں جس کو اللہ جل شان ہونے سبحان اللہ اسرا بہ علم من المسجد الحرامی ال المسجد العقص مسجد حرام سے لے کر یعنی بیت اللہ شریف سے لے کر مسجد اقسا تک کا جو سفر ہے یہ اس طرح کہلاتا ہے اور پھر یہاں سے اوپر آسمان سبع سماوات تم دنا فتح اللہ فکانہ کو او ادنا یہ جو ساری چیز ہے یہ پھر معراج کہلاتا ہے گزشتہ جمعہ میں اسراء کی بات پوری ہو گئی تھی بیت المقدس میں آپ کی تشریف آوری انبیاء کی امامت نبیوں کی اللہ تعالی کی تحمید بیان کرنا اور پھر آپ کے لیے یہاں پر بات ختم ہوئی تھی کہ آپ کے لیے زمرد کی سیڑھی لگائی گئی اور اس زمرد کی سیڑھی کے ذریعے سے آپ نے آسمانوں کی طرف عروج فرمایا مہرج میں نے بتایا تھا کہتے بھی سیڑھی کو تو اچھا جب آپ گئے اوپر تو یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ ان ساری چیزوں میں یہ جو اس کا پروسیجر ہے جو اس کا طریقہ کار ہے اوپر جانے کا یہ سب کچھ چشم زدن میں آنے واحد میں ہو سکتا تھا اللہ جان نے اگر صرف اپنی ملاقات کے لیے بلایا تھا تو ایک لمحے میں آپ اپنے بستر پر ہوتے اور اسی لمحے میں اگلے لمحے میں نہیں اسی لمحے میں آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے آسمانوں پر لیکن یہ ایک طویل بظاہر اچھا یہ وقت میں تو نہیں ہوا یہ چیزیں کیونکہ وقت تو جو آپ واپس آئے تو وقت تو روک دیا گیا تھا آپ کے لئے گویا کے اور یا یوں کہیں کہ ایک ہی لمحے میں سارا کچھ کیا گیا لیکن آپ کو مختلف چیزوں سے عجائب و غرائب سے آپ کو گزارا گیا اور یہ سارا کا سارا لجل نشانوں کی طرف سے آپ کا اعزاز اور آپ کا اکرام تھا اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے امت کے لیے اس میں بہت کچھ تھا آسمانوں پر جب آپ گئے تو اب باقاعدہ آسمانوں کا نظام ایسے تھا جیسے کوئی بند نظام ہوتا ہے یعنی حادیث میں جو آتا ہے کہ جبرائیل امین ساتھ تھے باقاعدہ جبرائیل دروازہ کھٹکھٹاتے تھے ہر ہر آسمان کا اور اس کے دربان اس کا اس آسمان کے دروازوں کو کھولتے تھے اور وہ پوچھتے بھی تھے کہ کون ہے حالانکہ یہ علم فرشتوں کو وہی جس میں نے کہا کہ ایک سیکنڈ کے بھی ہزارویں حصے میں دیا جا سکتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارے اور پھر یہ سوال بھی وہ کرتے تھے کہ خود تشریف لائے ہیں یا بلوائے گئے جبرائیل امین كہتے تھے کہ بلوائے گئے جیسے آیا کہ پيم بھيجا گيا پھر وہ مرحبا کے کہ دروازہ کھولتے تھے اور اس ہر آسمان پر آپ کی کسی نہ کسی اللہ تعالى کے نبی سے ملاقات ہوتی تھی حاديس میں اس کی تفصیلات موجود اور آپ نے خود بیان فرمائی فرمائى کہ اس رات میرے ساتھ کیا کیا ہوا میں نے کیا کیا کچھ دیکھا تو عدیشری میں آتا ہے کہ جب آپ گئے پہلے آسمان پر دروازہ کھولا گیا کھلوایا گیا جبرائیل نے کھٹکھٹایا کھلوایا اور وہی سوال و جواب یہ سارے آسمانوں پر ہوا کہ پوچھا گیا کہ کون کہا کہ جبرائیل ساتھ کون ہے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے پوچھا کہ خود تشریف لائے ہیں یہ بلوائے گئے ہیں جبرائیل نے کہا کہ بلوائے گئے تو دروازہ کا مرحبا کیا کہ دروازہ کھول دیا پہلے آسمان کا تو آدم علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا تو ظاہر آپ نے تو آدم علیہ السلام کو پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا جبرائیل نے آپ سے کہا کہ یہ آپ کے دادا آدم ہیں اور آپ کے باپ آدم ہیں ان کو آپ ان سے سلام کیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام دی کیا تو انہوں نے جواب میں کہا کہ مرحبا بال ابن صالح و نبی کہ خوش آمدید ہو میرے نیک بیٹے کو صالح بیٹے کو اور نبی صالح کو میری طرف سے خوش آمدید ہو مرحبا اور آپ کے لیے دعائیں کی اچھا پھر آپ نے یہ دیکھا وہاں اپنے ہر آسمان پر کوئی نہ کوئی جیسے منظر دیکھے مناظر تو آپ نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام کچھ شکلیں اور صورتیں ہیں اور وہ آدم کے دائیں بھی ہیں اور بائیں بھی ہیں اور جب وہ اپنے دائیں دیکھتے ہیں اپنی دائیں طرف تو آدم علیہ السلام خوش ہو کر ہستے اور مسکراتے ہیں اور جب وہ اپنے بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ انتہائی آزردہ ہو جاتے ہیں اور اس پر وہ رو پڑتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرایل سے پوچھا کہ آدم ہستے کیوں ہیں اور روتے کیوں ہیں تو ان کو بتایا گیا جبرائیل نے بتایا کہ ان کے دائیں طرف ان کی اولاد یعنی پوری انسانیت کے وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہو گئے ہیں اور جو جنت میں جائیں گے ان کو دیکھ کر آدم اپنے بچوں کا اچھا انجام دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کے بائیں طرف وہ لوگ ہیں جو ناکام ہو گئے اور وہ جہنم میں جائیں گے ان کا برا انجام دیکھ کر آدم علیہ السلام روتے ہیں تو آپ اسی طرح بعض اس میں آتا ہے کہ آپ کی آدم علیہ السلام کے دائیں طرف ایک مقام تھی جس سے کے جس سے انتہائی خوشبوئیں آ رہی تھیں اور بائیں طرف ایک مقام تھا جسے بہت بدبو آ رہی تھی یہاں بھی جبرایل نے بتایا کہ یہ جنت اور جہنم ہے پھر آپ دوسرے دربار دوسرے دروازے پر دوسرے آسمان پر پہنچے یہی کہ یہی سوال و جواب فرشتوں کے ساتھ وہاں پر بھی ہوا اور وہاں جبراہیم نے آپ کو بتایا کہ یہ وہاں آپ نے دیکھا تو دو نبی آپ کو وہاں پر ملے اور یہ دونوں نبی آپس میں رشتے دار بھی ہیں خالہ زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے اور یہ تھے حضرت عیسیٰ اور حضرت یاہیا حضرت یاہیا کے جو والد تھے زکریہ تو وہ حضرت مریم کی نگہداشت انہوں نے کی تھی تو یہ ان کے خالہ زاد بھائی تھے حضرت یحییٰ جو تھے اور ان دونوں کی انبیاء میں سے دونوں وہ ہیں جنہوں نے شادیاں نہیں کی تھیں یہی دو نبی ہیں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام تو ان سے بات چیت ہوئی پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے کر گئے تو آپ نے آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی حدی یوسف کو دیکھ کر آپ نے بعد میں جب اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ بلا شبہ یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال سے اللہ شانہ نے بڑا وافر حصہ تھا فرمایا تھا آپ نے بھی ان کے حسن یوسف کا حسن تو ویسے مشہور ہے لیکن حسن یوسف کی تعریف آپ نے بھی فرمائی اور کہا کہ میں نے ان کو جو ہے وہ تیسرے آسمان کے اوپر دیکھا چوتھے آسمان کے اوپر حضرت ادریس کو دیکھا علیہ السلام پانچویں آسمان پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی جو کہ حضرت موسا کے بھائی تھے اور پھر چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت موسا کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی تو کہتے ہیں کہ آپ نے جہر ابراہیم کو دیکھا تو وہ بیت المعمور جو کہ فرشتوں کا کعبہ ہے اس سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ جو بیت المعمور ہے یہ فرشتوں کے لیے اتنی مقدس جگہ ہے کہ ہر روز ستر ہزار فرشتوں کو بیت المعمور کے طواف کی اجازت ملتی ہے اور جس کو ایک دفعہ اجازت مل گئی اس کو قیامت تک دوبارہ اس کا نمبر نہیں آتا زندگی میں ایک دفعہ جائیں گے فرشتے یہ تو ہمیں اور آپ کو یہ سہولت حاصل ہے کہ بیت اللہ کی جتنی مرضی زیارتیں کریں اور مستقل بھی وہاں رہ جائیں کتنے خوش نصیب مستقل وہاں رہتے ہیں اور کیسے لوگ ہیں کتنی کتنی دفعہ جاتے ہیں لیکن فرشتوں کو اپنے کعبے کی یعنی بیت المعمور کی جو ستر ہزار لوگوں کو دن میں اجازت ملتی ہے ان کا نمبر دوبارہ نہیں آتا اسے آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی اس دنیا کے اندر اور یہ جب سے نظام چل رہا ہے اس وقت سے بات اور بیت المعمور تو بیت خانہ کعبہ سے بھی پہلے کا بنا ہوا ہے خانہ کعبہ تو پھر فرشتوں نے ہی بنایا تھا زمین پر آدم علیہ السلام کے لیے لیکن یہ ہے کہ یہ اس سے بھی پہلے کا بیت المعمور بنا ہوا ہے تو ابراہیم کے ساتھ بھی یہ سوال و جواب ہوا اس کے بعد آپ گئے سدرت المنت کی طرف اور یہ ساتویں آسمان پر سدرا عربی کے اندر بیری کے درخت کو کہتے ہیں تو ایک بیری کا درخت ہے یہ ساتویں آسمان کے اوپر قرآن میں اس کا ذکر ہے سدرت المنت اور جو چیز بھی اوپر جاتی ہے اس کو صدر المنتہا اس لیے کہتے ہیں کہ اس پر انتہا ہو جاتی ہے منتہا آخری حد ہے یہ کسی کے بھی پرواز کی اور جو جہاں پر جو چیز اوپر جاتی ہے وہ گویا صدرتہا پر پہنچ کر منتہی ہو جاتی ہے اس کے اور پھر وہ اوپر اٹھائی جاتی ہے ملا اعلیٰ سے جو چیز بھی اور اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی صدر المنتہا تک آتی ہے پھر اس سے وہ نیچے اترتی ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو اپنی اصلی صورت میں دیکھا صدر منت پر اب وہ خدا جانے نیچے سے جو سات تو تھے ادھر سے ہی حتیم سے جہاں پر آئے تھے یا امانی کے گھر دونوں روایتوں کو جمع بھی کیا گیا کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ امانی کے گھر سے میں راج ہوا ہے دوسری روایت میں آتا ہے کہ حتیم سے ہوا ہے علماء نے روایتوں کو جمع کیا جمع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی تعبیر کرنا جسے دونوں روایتیں ٹھیک ثابت ہو جائیں تو یہ ہی کہتے ہیں کہ وہ مہانی کے گھر سے اٹھا کر حتیم لے آئے تھے پھر حتیم سے اٹھا کر زمزم سے ہوتے ہوئے آگے لے گئے تھے تو اس لیے بعض لوگوں نے مہانی کا ذکر کیا بعض نے حتیم کا ذکر کیا تو وہاں پر گئے اور یہاں پر آپ نے بے شمار فرشتے دیکھے اور پروانے دیکھے سونے کے پتنگے دیکھے جو سدرت المنتہا وہ جو بیری کا درخت تھا اس کے گرد وہ سارے کے سارے جو سو گھیرے ہوئے تھے اچھا قرآن شریف میں ہے سورہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت کیندہ ددر تل منتہا ایندہ جنت الم یہ جو سورت النجم کی آیا تلاوت کی کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ اس سدرت المنتہا کے پاس جو ہے وہ جنت قرآن کے اس سیاق سے پتہ چلتا ہے کیونکہ کہا گیا ہے کہ عند سدرت المنتہا ایندہ جنت الم تو یہ جنت وہاں پر ہے تو پھر آپ کو جنت, جنت کی سیر کرائی گئی آپ انسانیت کے واحد انسان ہیں جن کو حالت حیات میں زندگی میں جنت میں گھمایا گیا واحد آدمی اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ ہی خصوصی معاملہ جو کسی اور نبی کے ساتھ کسی اور انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا کسی اور نبی کے ساتھ نہیں رہا کہ آپ کو جنت اپنی زندگی میں دکھائی گئی اس کے اندر باقاعدہ لے جایا گیا آپ کو پھر آپ کو جہنم باہر سے دکھائی گئی ظاہر بات ہے اس کا, وہ بھی پیش کی گئی آپ پر کہ یہ جہنم میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے اس کا ذکر کیا کہ آپ نے فرمایا کہ صحیح بخاری کی اور صحیح مسلم کی روایت ہے ہم جب کہتے ہیں کہ روایت ان دونوں کتابوں میں آ جاتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ متفق علیہ یا کہتے ہیں صحیحین صحیح المسلم صحیح البخاری کہ حضور نے فرمایا کہ میں صدرت المنتہا پر پہنچا ترجمہ آپ کو اس کا بیان کر جہاں میں نے عجیب و غریب رنگتیں دیکھی عجیب عجیب رنگ دیکھے میں نے اور مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیز تھی جو میں نے عجیب رنگ کی جو چیزیں دیکھی پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا داخل کیا گیا اور اس کے گمبت جو تھے جنت کے جو گنبت تھے وہاں جو تعمیرات تھیں وہ موتیوں کے تھے اور فرمایا کہ اس کی جو مٹی تھی وہ مشک کی تھی مٹی مشک کی جو خوشبو کی قیمتی ترین شکل ہوتی ہے ساری مٹی جنت کی اسی کی تھی ایسی خوشبودار چیز تھی اس کے بعد پھر آپ ایک اور اس سے اوپر ایک مقام کے اوپر گئے اس کے لیے آپ نے فرمایا کہ شریف الاقلام جما ہے قلم کی سریف کہتے ہیں سر سراہٹ میں وہ لوگ تو بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ دور دیکھا ہے جب سرکنڈے کے قلم ہوا کرتے تھے نئی نسلوں نے تو نہیں دیکھا بچوں نے نوجوانوں نے وہ سرکنڈے کا قلم ہوتا تھا اور اس کو جو ہے وہ چاقو سے اس کی نوک بنائی جاتی تھی اور سیاہی کے اندر ڈبو کر اس کو تختیاں بھی لکھتے تھے اور کاغذ کے اوپر بھی اس سے لکھتے تھے تو صریف کا مطلب ہے کہ وہ سرسراہٹ جو اگر آپ نے کبھی اس قلم کو تختی پر گھسیٹا ہو یا آپ نے کبھی اس قلم کو کاغذ پر گھسیٹا ہو تو ایک خاص قسم کی آواز آتی ہے اب مجھے نہیں پتا کہ اس آواز کو میں کیا کہوں اس وروی میں صریف کہتے ہیں. تو وہ آواز آپ نے سنی وہاں پر اور یہ وہ فرشتے تھے جو انسانوں کی تقدیریں لکھ رہے تھے وہاں بیٹھے تھے آپ نے اس کو اس منظر کو وہاں پر دیکھا اللہ تعالیٰ کے امور کی کتابت ہو رہی تھی ساری کے منشی خانہ نہیں ہوتا جہاں بہت سارے منشی بٹھائے گئے اور لکھا جا رہا ہوں وہاں پر اور یہ کہاں سے نقل کر رہے تھے فرشتے یہ لوہے محفوظ سے اپنے اپنے دفتروں میں منتقل کر رہے تھے آپ یوں سمجھیں میں مثال دینے کے لیے حدیث میں نہیں آیا اس کو جوڑ نہ دیں آپس میں میں جب حدیث پڑھ رہا پڑھا بتا رہا ہوں تو وہ تو ظاہر بات ہے ادھر بات ختم ہونی چاہیے جتنے حدیث کے الفاظ ہیں میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں جیسے کہ اسرائیل کو علیہ السلام کو ایک سال کے لوگوں کی فہرست کا کہا گیا کہ جا کر نقل کر لے لوہے محفوظ پہ نام لکھے ہوئے آپ نے اس سال اتنے لاکھ لوگوں کی جان قبض کرنی تو گویا کہ اسرائیل وہ نام لوہے محفوظ میں دیکھیں گے کون کون ہے اور اس کو اپنے پاس لکھ لیں گے یا اسرائیل کی اگر کوئی ٹیم ہے جو ان کو لکھ کر دیتی ہے تو وہ فرشتہ اس کو لکھ کر ان کو دیں گے اس ان اعمال کو رزق تقسیم ہو رہے اللہ تعالی کی طرف سے اور فرشتوں کو امور حوالے ہو رہے ہیں اسرافیل کو پتہ چلتا ہے کہ یہ امور بعض روایات سے اندازہ ہوتا ہے سراہد کے ساتھ تو نہیں لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ امور سال بھر کے دیے جاتے ہیں جیسے کہ پندرہ شعبان کی رات کو کہا جاتا ہے کہ یہ امور حوالے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہ مثلا اسرافیل کے جو ڈیوٹی ہے کہ انہوں نے پورے سال میں جہاں جہاں بارش برسانی ہے اور جتنی برسانی ہے وہ ان کو دے دیا جائے گا اسی طرح باقی فرشتوں کے پاس ہر انسان کے ساتھ بچوں کے ساتھ فرشتے ہیں جن کو حفظہ کہا جاتا ہے جو حفاظت کے فرشتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے بعض اوقات اونچی اونچائیوں سے گرنے کے باوجود محفوظ رہتے ہیں. بچوں پر سے گاڑیاں گزر جاتی ہیں بچے ٹھیک رہتے ہیں آج کل تو آپ نے اس طرح کی ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی بہت ساری کہ بچہ گر گیا اس کے اوپر سے گاڑی گزر گئی جو گاڑی گزر گئی بچہ کھڑا ہو کر واپس چل پڑا تو یہ حفظہ حفاظت کے فرشتے وہ اس وقت تھوڑا بہت دائیں بائیں ہلا کر اس کو بیچ میں کر کے ٹائروں سے بچا کر اور اسی طرح چھت سے گرنے والے بچے وہ بالکل ٹھیک ٹھاک بعض اوقات کچھ ان کو وہ نہیں ہوتا تو یہ بہار یہ امور ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے فرشتوں کو حوالے ہوتے ہیں کائنات کے نظام میں جو, جو حصہ فرشتوں کے حوالے ہے وہ اس جگہ پر آپ پہنچے اس کے بعد آپ اس کے بعد جہاں پر گئے اور وہ فت دنا فتح فقان کو قوسین او ادنا یہ وہ جگہیں جہاں جا کر انسان اس کی تعبیرات کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہو جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار براہ راست کیا یا نہیں کیا اس میں صحابہ کا اختلاف اماں عائشہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سختی کے ساتھ انکار کرتے تھے کہ دیدار نہیں ہوا اور قرآن کی آیت پیش کرتے تھے کہ لدر کو لبسور وہر کو لب سور کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو بعض حادی کی روشنی میں اس کے قائل ہیں کہ آپ نے اللہ جل شاہ کا دیدار کیا دل کی آنکھوں سے کیا ہے چہرے کی آنکھوں سے نہیں دل کی آنکھوں سے کیا تو بہرحال ایک ایسا امر ہے جس میں میں نے سرز کیا کہ حضرات صحابہ کا اختلاف ہے کہ اس کے بعد اگر ہوا بھی ہے تو وہ کس جگہ پر ہوا ہے یہاں جو روایت ہے تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اور شفا میں مشہور کتاب ہے اس میں قاضی ایاز نے اس کو ذکر کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری شب معراج میں ایک جگہ اتری ایک ظفرف ایک سواری کے لیے آپ کی ایک چیز اتری آپ اس پر بیٹھ گئے اور پھر آپ وہاں سے بلند کیے گئے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالی کے قریب پہنچ گئے فطنا فتح اللہ فقان سینی او ادنا از انس سے ایک روایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے لیے آسمان کا دروازہ کھولا گیا اور میں نے ایک عظیم نور کو دیکھا فرائی تن الم میں نے ایک بہت عظیم نور کو دیکھا دون الحجاب اور پھر میں نے پردے میں سے موتیوں کی ایک مسنت کو دیکھا پردے میں سے ایک موتیوں کی مسنت مجھے نظر آئی پھر اللہ تعالی نے مجھ سے جو کلام فرمانا تھا اللہ پاک نے مجھ سے وہ کلام فرمایا تو بہرحال آپ کسی ایسے مقام تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا قریب ترین کوئی جگہ تھی کہاں کیا تھی اور اس کی کیفیت بیان کرنا اس کی کیفیت سمجھنا ہمارے اور آپ کے بس کی نہ بات ہے اور نہ اس میں احادیث میں کوئی بہت زیادہ ایسی صراحت ہے کہ بندہ کہے کہ بالکل وہ ہو بس یہ کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد میرے اوپر وہی کی گئی وہی ہوئی اللہ جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ کی امت کے اوپر فرض فرمائی اس کے بعد آپ نے حدیث شریف مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی صحیح المسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو اس موقع کے اوپر تین تحفے انعائت فرمائے تین عطیت انعائت فرمائے اچھا ان تین کا ذکر بعد میں آئے گا 50 نمازوں کا جو ذکر آئے ہیں ایک تو یہ نمازیں ہیں جو پچاس تھیں اور پھر ان میں تخفیف ہو کر پانچ ہوئی اس کی ذکر آ جائے گا دوسرا اللہ جلل شانہو نے آپ کو سورہ بقرہ کی جو آخری آیات ہے یہ عطا فرمائی گیا یہ اتنی قیمتی چیز ہے جو معراج میں دی گئی آخری آیتوں کو جو مضمون ہے اور اس کے بعد اللہ جل شاہ نے ایک چیز آپ کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ نے کہا کہ آپ کی امت میں سے کوئی شخص جو آپ کو دیا گیا اگر وہ ایک کام نہ کرے صرف ایک کام ایسا ہے جو معراج میں جا کر بھی اللہ تعالی نے اس کی معافی کا حکم نہیں فرمایا اور وہ ہے شرک کہا کہ ایک کام اگر کوئی نہ کرے آپ کی امت میں سے یعنی کہ شرک نہ کرے اس کے بعد وہ جو بھی کبیرہ کرے اور اگر اس کبیرہ کو کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اے نبی اگر وہ مجھ سے معافی مانگے گا میں اس کو معاف کر دوں گا بس شرک نہ کرے شرک کو نہیں معاف کروں گا کس قدر سخت چیز ہے شرک اور کیسے اللہ تعالی کے غزب کو دعوت دینے والی چیز ہے وہ نہ تو اس موقع پہ اللہ جل جہاں اتنا کچھ فرما رہے تھے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ شرک بھی معاف کر دوں گا تو کہا شرک نہ کرے شرک معاف نہیں کسی بھی صورت میں الشرک کے علاوہ اگر کوئی گنا اس سے ہوا صغیرہ ہو یا کبیرا اس سے ہو اور اس کے اوپر اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اللہ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے لیے وقت میں اس کو بخش دوں گا اس کے اوپر معاف کر دوں گا اس کے اوپر تو یہ ہوئی یہ بات کی ایک دوسری یہ آتی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے جو شخص دنیا سے اس طرح رخصت ہو کہ اس کے قلب میں ذرے کے برابر بھی ایمان ہو ذرہ اس کو نہیں کہتے یعنی ذرہ جو کسی وجود کا جو سب سے چھوٹا پیس ہو سکتا ہے دانے کا بھی جو دانا ہو سکتا ہے چھوٹے سے چھوٹا اس کو ذرہ کہا جاتا ہے عربی میں تو کہا کہ اتنا بھی کسی کے دل میں ایمان ہو تو بالآخر جہنم سے نکالا جائے گا اس کو اللہ چلو نکال دیں گے اچھا یہ بات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کا سفر ہوا اور جب آپ واپس آنے لگے تو پہلے آسمان پر آپ کی ملاقات پھر ابو سے تو پہلا وہ ساتواں والا پہلا بنتا ہے اس طرف سے آتے ہوئے یہاں سے جاتے ہوئے جو ساتواں تھا وہاں سے آتے ہوئے وہ پہلا آسمان بنتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی اور ابراہیم نے آپ سے یعنی جو کچھ آپ نے اگر بتایا بھی کہ جو کچھ ہوا اوپر تو انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی تو آپ اس سے اگلے آسمان پر آ گئے یہاں سے جاتے ہوئے جو چھٹا بنتا اسے موسیٰ علیہ السلام تھے موسا علیہ السلام نے پوچھا کہ جی کیا لے کر آ رہے ہیں کیا آتایا اللہ کی طرف سے ملی امت کے لیے کیا چیز ملی تو آپ نے بتایا کہ سورے بقرہ کے خواتیم ملے اور جو ہے وہ یہ بشارت ملی ہے کہ جو شخص بھی شرک نہیں کرے گا تو بالاخر اللہ تعالیٰ اور معافی مانگے گا اپنے کبائر سے تو اللہ معاف فرما دیں گے اور پچاس نمازیں ملی تو موس علیہ السلام نے کہا کہ یہ نمازیں تو زیادہ ہیں میں نے بنی اسرائیل کو دیکھا تھا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی چیزوں کو یہ پورا نہیں کر پاتے تھے آپ کی امت سے پورا نہیں ہوگا آپ اس کو کم کروائیں تو آپ واپس تشریف لے گئے اور جب واپس گئے اللہ کو پھر سے آپ نے جا کر عرض کیا کہ اللہ نمازیں زیادہ ہیں تو پینتالیس ہو گئیں پھر آپ آئے پھر ابراہیم سے یہی بات ہوئی پھر گئے چالیس نو دفعہ آپ کی آمد و رفت ہوئی ہے امت کے لیے کہ نمازیں کم ہوں کسی طریقے کے ساتھ ہوتے ہوتے, ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے نو دفعہ جو آپ پانچ پانچ کر کے نمازیں کم ہوئی ہیں اور پھر آخر میں جب پانچ رہ گئی اور آپ پھر واپس آئے تو ابراہیم نے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ پھر جائیے پانچ کے لیے پانچ کو بھی آپ کم کرائیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے حیات ہی اللہ تعالی سے کہ پچاس سے کم ہوتے ہوتے پانچ آ گئی اب میں اس کو بھی جا کے کم کراؤں یہاں نے بڑے نقطے لکھے ہیں دو نقطے اس میں بڑے اہم ہیں ایک یہ کہ ابراہیم نے کچھ کیوں نہیں کہا پہلے تو ابراہیم کے پاس سے گزرے تھے ابراہیم نے کیوں نہیں کہا نمازیں کم کرا دیں موسا نے کیوں کہا جا کر اور دوسرا یہ کہ یہ نمازیں اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا کہ یہ نمازیں پانچ پڑھنی ہیں اس امت نے اللہ کو تو اول آخر کا ہر چیز کا علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ میں نے بالآخر نمازیں پانچ ہی رکھنی ہیں ان پر تو یہ ساری ایکسرسائز کیوں ہوئی ہے پچاس اور پچاس سے پینتالیس پہ چالیس پھر پینتیس پھر تیس پھر پچیس پہ بیس پہ پندرہ پھر دس پھر پانچ اتنا اللہ نے اپنے حبیب کو کیوں چکر لگوائے ہے اور کہ اس پر دو اس پر علماء نے بڑے عجیب نکات لکھے ان لکھا کہ ابراہیم اس نے نہیں بولے کہ ابراہیم خلیل اللہ تھے اور جو خلیل کا مطلب ہے کہ وہ مقام خلت کے اوپر فائز تھے مقام خلت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اپنے اس کو اپنے خلیل دو دو لوگوں کے درمیانی رشتے کو کہتے ہیں اس کو اپنے خلیل کی طرف سے آئی ہوئی ہر چیز پر سر تسلیم خم ہوتا ہے اس کا اور موسا تو کلیم اللہ تھے نا کلیم کا تو مطلب ہی بولنے والا ہوتا ہے یہاں مقام نیاز کے ساتھ ساتھ تعلق میں ایک ناز بھی ہوتا ہے اس کے انہوں نے اپنے اس کلیم ہونے کا فائدہ اٹھایا یا اپنے اس کلیم ہونے کی وجہ سے جرت فرمائی کہ آپ سے کہا کہ آپ جا کر آپ بولیں اور اس کو کم کیجیے تو کہا یہ کہ کلیم اور خلیل کے مناسب کا فرق ہے کہ خلیل ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ ابراہیم کہتے سر تسلیم خم ہے اور کلیم ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہتے کہ جو چیز اس امت کے لیے مناسب ہے اس کو ورشاد فرماتے اسی طرح یہ جو اللہ جانو کے نے اس میں یامد و رفت ہوئی ہے اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس امت کو یہ احساس رہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو کم کر کے اللہ تعالی کے کی نافرمانی اور اس کے جرم سے اس کے آگے جرم کرنے سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مشقت برداشت کی ہے یہ کہنا کتنا آپ خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سے بطور عطیہ اور بطور تحفہ اور اپنے قرب کی ایک ذریعے کے طور پر ایک تحفہ عطا ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا مشکل ہوگا یہ کہنا کہ یا اللہ اپنے ستی کو کم کر دیجیے میری امت نہیں اٹھا سکے گی یا میری امت نہیں پڑ سکے گی تو اللہ پھر کہیں چلے آپ کے لیے پینتالیس کا تحفہ قبول کریں پھر حضور کہیں کہ اللہ اس کو بھی کم کر دیجیے تو یہ تو کوئی نہ خاصہ نماز تو کوئی سزا تو نہیں تھی امت کے لیے یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے قرب کا ذریعہ ہے جو میرا قرب چاہتے ہوں گے جو میری نعمتیں چاہیں گے جو میرے قریب ہونا چاہیں گے کیونکہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوئی چیز بتائیے اللہ تعالیٰ کے بہت پاس ہونے کے لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ سجدے کہ سجدہ اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے تو نمازیں زیادہ جتنی ہوں گی تو سجدے زیادہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ قرب زیادہ ہو لیکن آپ نے اور آپ کے لیے تو کوئی مشکل تھا آپ تو دن بھر کے اندر سینکڑوں نوافل پڑھتے تھے ساری ساری رات کھڑے ہوتے تھے آپ کے پاؤں کھڑے کھڑے ورم ہو جاتے تھے اسی امت کے خیال سے کم کراتے کراتے کراتے کراتے بل آخر پانچ کے اوپر آ کر بات ختم ہوئی ہے اب ہماری کتنی بد ہے کہ اگر ہم یہ پانچ بھی نہ پڑے جو ہمارے لیے آخر میں وہ بھی ہم بغیر پڑھے اس دنیا سے جائیں اور قیامت کے دن جب سب سے پہلے نمازوں کا حساب شروع ہو جائے کہ چلو بھائی گنو اس کی نمازیں اس کی زندگی میں کتنی نمازیں بنی تھیں اور اس نے پڑھی کتنی تھی جس لمحے انسان بالغ ہو جاتا ہے بلوغ کے بعد والا جو وقت نماز کا داخل ہوتا ہے اس وقت سے اس کی نماز کا کاؤنٹ شروع ہو جاتا ہے اگر کوئی انسان صبح دس بجے بالغ ہوا تو ظہر کی نماز سے اس کے اوپر فرض نمازوں کا آغاز ہو گیا اور یہ جس دن اس کی روح پرواز کرتی ہے اس سے پہلے والے وقت تک کی نمازیں اس کے اوپر اللہ پاک نے فرض کی نہیں اور یہ ایک پورے اس کا ایک حساب ہے اور اس حساب میں ایک ایک نماز کے اوپر پوچھ ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک فرض نماز کو ضائع کر دینے والا شخص ایک کو اس ایک کے اوبس کے اندر دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال جہنم کے اندر جلے گا ایک نماز چھوڑنے کے اوپر اب جس کی دس ہیں جس کی سو ہیں جس کی ہزار ہیں جس کی دس ہزار ہیں وہ اس کو دو کروڑ اٹھاسی لاکھ کے ساتھ ہر ایک کو ضرب دیتا چلا جائے کتنی کتنی سخت چیز ہے نماز کا جو معاملہ ہے. اور آ, ہمارے ہاں کتنی ہم, ہم سے بے خیالی میں اور اگر ہمارے ہاں جب آپ کو اپنے معاشرے میں نماز کی کی اقامت کا ثبوت اس وقت ملے گا جس دن آپ کے جمعہ اور عیدین کا جو مجمع ہے یہ فجر کی نماز میں آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے جب آپ کی مسجدیں فجر کی نماز میں بھی اس طرح بھر جائیں جیسے جمعہ اور عیدین میں ہوتی ہیں تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس معاشرے میں نماز زندہ ہے اس معاشرے میں نماز موجود ہے آخر آپ سوچیں یہ جمعہ اور عیدین کا مجمع کوئی آسمانوں سے تو نہیں اترتا ہے خاص انہیں موقعوں کے اوپر یہی لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے لیکن فجر کی نمازوں میں مسجدوں کی ویرانیاں آپ جا کر دیکھیں کسی مسجد میں پانچ لوگ ہوتے ہیں کسی میں دس لوگ ہوتے ہیں بھرے بھرے محلوں کی مسجدیں پھر نوجوان نہیں ہوتے بوڑھے ہوتے ہیں عام طور پر تو یہ نوجوانوں کو اور بچوں کو مسجدوں کے ساتھ جوڑنا چاہیے یہ اگلی نسلیں ہماری اگر یہ آج نماز نہیں پڑیں گی تو کل آپ کی مسجدیں بالکل یہ بوڑھی نسلیں چلی جائیں گی اور یہ آپ کی مسجدیں بالکل ویران ہو جائیں گی ہم نے بعض ملکوں میں مسجدوں کا یہ حال دیکھا ہے اتنی خوبصورت مساجد اور اتنی شاندار بنی ہوئی اور ان میں اتنے قیمتی قالین بچھے ہوئے کہ جب انسان اسے پاؤں رکھے تو ٹکنے تک اس کا پاؤں کالین کے اندر نیچے دھنس جائے لیکن نماز کی صف کے اندر سوائے پانچ چھ بوڑھوں کے کوئی بھی نہیں ہوتا نوجوان نسل نظر نہیں آتی اس مسجد کے اندر ان مسجدوں کو ان ملکوں میں ہم نے دیکھا حال جا کے تو خیر یہ, یہ بات چیت ہوئی اور پھر اس بات چیت کے بعد جو ہے آپ وہاں سے واپس زمین کے اوپر تشریف لائے اب کیا ہوا کہ آپ جب آئے اور آپ نے آ کر اس کو بیان کیا نیچے تو قریش کے لیے ایک, ایک نیا تماشا الز بلا ان کے ہاتھ آ گیا کہنے لگے کہ جی ابھی تک تو آسمانوں کی باتیں کر رہے تھے زمین کی باتیں کر رہے تھے اب تو آسمانوں کے قصے سنا رہے ہیں۔ کوئی اس کو تعجب کے ساتھ کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے اور یہ کہہ رہے کیسے کہ ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گئے ہیں اور پھر آسمانوں پر بھی گئے ہیں پھر واپس بھی تشریف لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اچھا ویوں کریں کہ آپ جب گئے ہیں تو ہمیں کوئی علامات بیان کریں ایسی علامت بیان کریں جس سے ہمیں یقین آ جائے کہ ایسا ہی ہوا تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جب واپس آ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ نیچے تم لوگوں کا ایک تجارتی قافلہ شام سے آ رہا تھا اس تجارتی کافلے میں بھورے رنگ کا خاکی رنگ کا ایک اونٹ سب سے آگے تھا اور اس کے اوپر دو بوجھ لدے ہوئے تھے ایک دائیں طرف لداوت لداوت اور میں نے اس کو مکہ سے اتنے فاصلے پر دیکھا کہ ٹھیک تین دن کے بعد وہ قافلہ مکہ میں داخل ہو جائے گا انہوں نے کہا لو جی بات تو بڑی آسان ہوگی پتہ چل جائے گا ٹھیک تین دن کے بعد وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا بھوا اونٹ آگے تھا اور دو بوجھ اس کے اوپر لدے ہوئے تھے ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر وہ کہتے کہ لا لاہ اور لیکن اس کو دیکھ کر ان کی قسمت ولید ابن مغیرہ نے کہا کہ ہماری رائے تو آج مزید پکی ہو گئی کہ یہ بہت بڑا جادوگر ہے کہتے ہیں تو انہوں نے پھر جادو کا مظاہرہ کیا جادو کے ذریعے سے ہم یہ چیز سمائی اچھا ایک روایت اور بھی ہے جو امام بہکی نے لکھی ہے اس کو ہب سے شمس کہتے ہیں تو یہ کیا ہوا یہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شام کے قافلے کا کہا تھا تو آپ نے کہا کہ یہ بھ کی شام تک مکہ پہنچ جائے گا تو قافلہ تو قافلہ ہوتا ہے کبھی اس کو فاصلہ تو اتنا ہی تھا کہ بدھ کی شام تک اس کو پہنچ جانا چاہیے اس کو پتہ نہیں کیا عذر پیش آیا اس کا قیام رستے کے اندر طویل ہو گیا اور بدھ کا سورج غروب ہونے لگا اور قافلہ نہیں پہنچا کو اس کا وقت زیادہ لگ گیا تو آپ نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ میں نے ان کو بدھ کی شام دی ہے اور بدھ کی شام تک قافلہ نہیں پہنچا تو کہتے ہیں سب نے دیکھا کہ آسمان پر سورج ٹھہر گیا اس کو ہب سے شمس کہتے ہیں اور جب وہ قافلہ مکہ میں داخل ہوا تب سورج نیچے غروب ہوا اس کے بعد اس کو معجزائے حب سے شمس کہتے ہیں حدیثی کتاب بے حقیقی روایت ہے موجود ہے جیسا کہ شک قمر کا معوضزہ دو یعنی سورج کے ساتھ جو آپ کا معاوضے کا تعلق ہے وہ سورج کو روکنے کے ساتھ اور چاند کے ساتھ آپ کے جس معجزے کا تعلق ہے وہ چاند کو دو ٹکڑے کرنے کے ساتھ اس کو حب سے شمس اور شکر اس کو کہتے ہیں تو یہ, یہ چیز ہوئی اور اس کا ایک چیز اور جو اس قافلے کے ساتھ اس واقع میں کے ساتھ جس کا تعلق تھا وہ یہ کہ سیدنا ابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتوں میں اور ان کے درجات میں اللہ پاک نے مزید اضافہ کرنا تھا تو جیسے ہی لوگوں کو پتا چلا کہ آپ نے یہ بات کی ہے تو اب صدیق کے ایمان کو جانچنے کے لیے لوگ پہنچ گئے ان کے پاس ان سے کہا کہ آج تو تمہارے دوست ایک اور بات کہہ رہے اب بکر صدیق کی ابھی تک حضور سے ملاقات نہیں ہوئی تھی خود نہیں سنی تھی حضور سے بات کہا کیا, کیا فرما رہے ہیں کہتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راتوں رات آسمانوں پر بھی گیا اور بیت المقدس پر بھی گیا اور آسمانوں کا چکر لگا کر آیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے عجیب ارشاد فرمایا کہا کہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں میں تو اس سے بڑی بڑی خبریں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں ایمانیات ہی کی ہم تو وہ مان چکے ہیں تو آسمان تک ان کا جانا تو اس سے بھی بڑی چیزیں ہم پہلے سے مانے ہوئے ہیں اس پر سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے یہ صدیق کا لقب تجویز ہوا کہ وہ تصدیق کرنے والے کہ حضور سے ملے بغیر حضور سے سنے بغیر کہ اگر وہ فرما رہے ہیں تو وہ سچ کہہ رہے ہیں میرے دوست یا جو جن کے ساتھ ان کا پرانا اور قدیمی تعلق تھا تو یہ, یہ تاریخ انسانی کا عظیم الشان واقعہ جو میرا کہلاتا ہے یہ میں نے تاریخ اس کی بتائی تھی کہ اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے اس کے سالوں میں بھی اختلاف ہے سن میں بھی ہے دنوں میں بھی ہے بہر العمت کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بائیس رجب کو کی رات کو یہ واقعہ ہوا ہے تو اسی لیے عام طور پر باعث جب شب مراج کہا جاتا ہے اس میں اللہ جل ہو نے اس کی جو تفصیلات اس میں اللہ تعالی کی طرف سے حکمتیں کیا تھیں اس میں ایک ایک چیز کے اوپر کیا تھی اس کی تفصیل کا عام تو ہمیں عام طور پر یہ موقع نہیں ملتا کیونکہ کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو ہم پچاس درسوں میں سیرت النبی کے سلسلے کو سمیٹ تو یہ واقعہ معراج جو ہے یہ دس نبوی کو ہوا اور یہ اب آپ سوچیں تو اس کو پیچھے سے جا کے دیکھیں تو وہ جو عام الحزن تھا اور وہ جو شیب ابی طالب کی قید تھی اور وہ جو طائف کا سفر تھا اور وہ جو چچا اور غم گسار اہلیہ کا انتقال تھا ان تمام پیر پی صدمات اور آزمائشوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک عنایت اور سربلندی اور سرفرازی تھی کہ اس کے بعد اللہ پاک نے آپ کے ساتھ وہ معاملہ کیا کہ جو دنیا کی ارب ارب ہا تکلیفیں اس کے سامنے ہیچ ہوں اس اتنے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور اکرام اور آپ کو جو عزت بخشی گئی اللہ جلشانوں کی جانب سے جس میں کوئی نبی اور کوئی پیغمبر بھی آپ کا ہمسر اور آپ کا شریک نہیں ہے انشاءاللہ اس سے آگے کے ہفتے ہوگی